رسولا oh! ارے غرام رسول بھائی کیا ہو گیا اوف! میں واقعہ کربلا پڑھ رہا تھا اچھا مجھے بھی بتائے نا کون سا باقی ہے دس مہرم سینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ کے لاڈل نمازے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یزید علی بھارتر ساتھی سمیت میدانی کربلا میں بھوکھا پیاسا شہید کروایا یہ ظالم شخص کون تھا یزید پلید؟ یزید پلیب نہایت رایاتی فاسق فاجر شخص تھا جو زبردستی اپنی اٹاپ کروانا چاہتا تھا اوہو اولا میں ہوا کیا کربلا سے کیا سبق ملتا ہے اللہ کی راہ میں جانوں مال قربان کرنا سن کا ساتھ نہ دینا صبر کرنا اور ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو سر سچے بتا اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہرگز نماز نہیں چھوڑنی چاہیے واہ کیا بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر لٹانا جان دینا کوئی جس سے سیکھ جائے جانے عالم فدا اے خاندان ہے ماشاء اللہ علام رسول بھائی کیا اس دن کی کوئی اور اہمیت ہے جی ہاں کے دن کی پچیس فضیلتیں جن میں سے میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں عاشورہ کے دن حضرت عدم السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی دن عرض کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اور ہاں بھائی آسمان سے زمین پر سب سے پہلے بارش اسی دن نازل ہوئی اللہ مسور بھائی آپ نے تو مجھے اس دن کے حوالے سے جلدی فضیلت بتائیے کیا اور بھی ہے جی جی اس کے यह آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہوگی جزاک اللہ